باللہ من اللہ نستاب اجر رسولین اللہ نستاب اللہ والرسول وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا من ما اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا تھا لینا احسان ان لوگوں میں سے, جن کے جنہوں نے ان میں سے نیکی کی بتا قو اور تقوا اختیار کیا مستی بنے ازر العظیم بہت بڑا عزد ہے یہ ہمرا السد کا واقعہ ہے یعنی جنگ احد کے بعد اگلے دن کا بہت سے پلٹ کا نسرے تھوڑی ہی دور ابھی گئے تھے تو آپس میں چین گوئیاں کرنے لگے کہ یہ تم نے کیا نادانی کی مسلمانوں کا پوری طرح سے خاتمہ کیے بغیر ہی آگئے ہو تو ایک مرتبہ پلٹ کے زوردار حملہ کرو مدینے پہ مسلمانوں کا بالکل ہی کام کا نام کر دو جب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 انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی بلین ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور سب کیا ان لوگوں کے لیے بہت بڑا حضر ہے اللہ دینا تحت جماع الم وہ لوگ کہ جب ان کو لوگوں نے کہا این ناطد جماع الم کے یقیناً لوگ تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں لوگوں نے تمہارے لیے لشکر جمع کیا ہے فوج جمع کر لی ہے سخت ان سے ڈر جاؤ آزاد اس بات نے ان کو ایمان میں اور ادا کر دیا وقال اور انہوں نے کہا حکم القیم ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کا صاف ہے یہ آئی پی او سی والے واقعہ کی طرف اشارہ ہے اسی سے متعلق ہے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 تو تم جتنا مرضی بڑا لشکر جمع کر لو ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور صلاحی عباس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق من اللہ و ولی وکیل کا کلمہ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ ہمارا الاسد میں لوگوں نے لوگ جمع ہوئے تھے اور مشرے نے اطلاع بھیجی تھی کہ ہم نے بڑا لشکر جمع کیا ہے مقابلے کے لیے اور کہا گیا اینتا خط جمع تم پخشہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کیا اس کے ڈرو تو آپ نے سرمایا ختم اللہ کی ملب میں جسا ربی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے. غربہ بن زدیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہیں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 جو پہنچی سو پہنچی تو مشرے واپس چلے گئے تو آپ نے خوف محسوس کیا کہ وہ پلٹ نہ آئے تو آپ نے سنبھایا کون ہے جو ان کے پیچھے جائے گا تو ان میں سے ستر آدمیوں نے لگ کہا کہ ہاں ہاں ان کے پیچھے جائیں گے ان میں یہ ابو بکر اور زبیر رضی اللہ تعالی تعالیٰ عنامی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ان میں شامل تھے تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فزاد لوگوں نے یہ کہا کہ تمہارے خلاف لشکر جمع کیا گیا ہے ڈر جاؤ بچ جاؤ تو فزادہ ایمانہ یہ بات سن کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا یہ جو گروہ کھڑا ہوا تھا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 ایمان کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے ہر بندے کا ایمان ایک جیسا نہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان جبریف کے طرح اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عن کی طرح ہے وہ خام خیالی میں مقدم نہیں ہو سکتا یہ بات بھی پتہ چلی کہ مشرقوں کا چیلنج سن کے محمدوں میں جذبہ ایمانی بڑھتا ہے اور جب جذبہ ایمانی بڑھتا ہے تو جذبہ, ہے تو جذبہ جہاد بھی بڑھ جاتا ہے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 یہ لازم و مزدوم ہے جہاد کے لیے ایمان ضروری ہے اور جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو جذبہ جہاد اپنے آپ آ جاتا ہے سن سالہ لکھنا وہ لوٹے اللہ تعالی کی عظیم لکھمت اور فضل کے ساتھ لم تک خنسو ان کو کوئی برائی نہیں پہنچی بس تباہ رضوان اللہ اور انہوں نے اللہ کی رضا رضامندی کی پیروی کی واللہ اردو فضل عظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے تو یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ تھا ان پر خاص اکرام احسان اور انعام ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو بہت بڑی نعمت اور احسان کے ساتھ اور فضل کے ساتھ نبازا ان کا کچھ بھی نہیں بگڑا ان کو ڈرایا تھمکایا جا رہا تھا کہ لوگ بڑے جمع ہو گئے ہیں لہذا بات جاؤ لیکن ان کا جذبہ ایمانی زیادہ ہو گیا بڑھ گیا بھاگ گیا جب ان کو پتا چلا کہ مسلمان ہمارے پاپوں سے ہیں تو کچھ ایک دم دبا کے بھاگ گئے کہ نہیں ابھی نہیں پھر آئیں گے لڑنے کے لیے ان نماز شیتان کے سو او یقیناً یہ تو صرف شیطان ہے یہ خود جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے صلاح آخو ہوں بخا ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو ان کن تمہ اگر تم منہ ہو وہ شخص جو یہ واحد پھیلا رہا تھا اسے اللہ تعالی نے شیطان کر دیا ہے افواہ پھیلا رہا تھا کہ وہ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں روح اور ڈر پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اس کو شیطان رکھا ہے ان نماز کو یہ تو شیطان ہے یہ قبل فلیا ہوں جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے یہ کافر اور منافق دوستوں سے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے شفا اسی کا دار اپنے دل میں نہ لائیں حقیقی شیطان بھی اپنے انسانی دوست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 جو بھی مسلمانوں پر حتیہ کہ کافروں کی بھی جلی سڑی کوئی لاشوں والی تصویریں نہیں وہ اٹھا اٹھا کر یہ دیکھو برما میں یہ ہو رہا ہے کئی کئی سال پرانی تصویریں پھر دوبارہ سے آپ لوگ شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ دیکھو جی حال یہ ہے مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلانا اشتہار پیدا کرنا ان میں مایوسی دوڑانا یہ شیطان کا کام ہے اور شیطان اپنے دوستوں کو یہ طریقہ ساتھ سمجھاتا اور سکھاتا ہے تاکہ مسلمانوں نے مایوسی پھیلے سلا کا نہ ڈرو واپ ہو نہیں اور ڈرو ان تم تم مبمنی مجھے سے ڈرو اگر تم مؤمن ہو یعنی ایمان کا سقادہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ خیال نہ کے سوا اور کسی سے نہ ڈرے والا یہ سارے اون تلکری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 وہ السان نہیں پہنچا سکیں گے وَلَا عضاب <الغلیم> اور ان کے لیے ہے ولا اور کیا وہ جنہوں نے کریں خیر اللہ کہ جو مہلت ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کے لیے فکر ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری مہلت ان کے لیے بہتر ہے ان نا دانوں ہم تو صرف ان کو محلت اس دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ کرنے میں آگے بڑھ جائیں وہ گناہ میں اور زیادہ ہو جائیں بلا ہم اضاف اور ان کے لیے رسبا عذاب ہے تو جو گزار رہے ہیں وہ انہیں گر رہی ہے نندی اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ان کے حال پر چھوٹ دیتا جا رہا ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں ظلم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں اللہ کی بغاوت فرمانی کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے یہ جو مہلت ہے بڑی فائدے مند ہے فائدے مند نہیں نقصان دہ ہے کیونکہ جتنی زیادہ ان کو مہلت ملتی جا رہی ہے یہ اتنا ہی زیادہ گما کر ہی رہے ہیں مسلسل گناہ کیے چلے جا رہے ہیں اور مسلسل گناہ کرنا ان کے ہاتھ میں نقصان دہ ہے فائدے مند نہیں کیوں جتنا زیادہ گناہ کریں گے آخرت میں اتنا زیادہ عذاب ہوگا مات اللہ مین علامہ تم علیہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال پر چھوڑنے والا نہیں ہے جس پر تم ہو ہوتا حتی من حتیٰ کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے راک اللہ الله اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بھی کہ تمہیں اترے کرے غیب پر والا رسولی میں یشا اور لیکن اللہ تعالی اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے فامین بلّہ ہی و رسولی ہی تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ وہ کم تم وہ ان سخو اور اگر تم ایمان لاؤ گے وہ سب اور اختیار کرو گے فلاں اجرن آگی تو تمہارے لیے بہت بڑا اجہ ہے جگہ بہت میں کفر و نفاف اور ایمان و خلاف الگ الگ ہو کر سامنے آ گئے مناسب واضح ہو گئے مبمل واضح ہو گئے اللہ تعالیٰ نے شانتی کر دی تو اس حادثے میں قطر و حجیمت اور پھر اس کے بعد اب اس خیال کے چیلنج کے جواب میں مسلمانوں کا نکلنا یہ سب ایسے واقعات تھے جن سے کفر اور نکھاح اور دوسری طرف ایمان اور اخلاق یہ دونوں الگ الگ ہو کر سامنے آ گئے اور مومن منافق میں امتیاز پیدا ہو گیا چونکہ منافقین مومنوں کے ساتھ مل جل کر رہنا حکمت علاحی کے خلاف تھا تو اس لیے یہ تمام پر واقعات پیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی حال پر چھوڑنے والا سب کو نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا حبیث کو طیب سے جدا جدا کر دے گا منافقوں کو ایمان والوں سے الگ الگ کر دے گا تو اور سے پہلے تک منافقوں کی چھانٹی نہیں تھی پتہ نہیں تھا کون منافق ہیں اور کون نہیں اور کے بعد پھر منافق وہ لکھر کے سامنے آ گئے مومن بھی لکھر کے سامنے آ واضح ہونا شروع ہو گئے منافق کون کون آج بھی کئی بد لوگ کہتے ہیں وہ جی منافقین ہزاروں کی تعداد میں تھے مسلمانوں کی سطحوں میں گھسے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پھر ہی نہیں تھا کسی کو کے منافق کون ہے تو پھر آپ کے وفات کے بعد وہ منافقوں کی جو جماعت تھی وہ کدھر گئی یعنی وہ صحافی کرام علیہ وسلم کو مشکوب کرتے ہیں کہتے ہیں کہ انہیں نہیں منافق تھے حالانکہ ایسی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کے مارنے کے بعد منافقوں اور ایمان والوں کو جدا جدا کر دیا تھا منافع وادے ہو گئے تھے وہ بن وادے ہو گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ علیہ منافقوں کے نام تک بتایا ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مان رضی اللہ تعالیٰ نام بتائے ہوئے تھے وہ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے رازدار تھے سیدنا بن یمان رضی اللہ تعالی تو اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اللہ تمہیں زیب پر اطلاع نہیں دیتا یعنی منافع کو مومن اس اللہ نے جزا جا کیا ہے کچھ تو ویسے ہی وعدے ہو گئے اپنے کسوتوں کی وجہ سے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 غلط ہوا تو اپنے سامنے آگر اور جو رہی صحیح فسد تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ولا اخبی نے اور وہ لوگ جو اس پہ قخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے قدر سے دیا ہے وہ لوگ اس یہ ہرگز نہ سمجھیں گمان نہ کریں ہوا خیر اللہ کہ وہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے اللہ نے اپنے فدر صرف کو دیا ہے اس میں سے بھی وہ بخل اور پجوسی سے کام لیتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم کنوسی جو کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے ور اللہ شروع اللہ بلکہ وہ ان کے لیے بدتر ہے بری ہے سیدا نا باقی روپ ہیما تو جو یہ بخل کر کر کے رکھ رہے ہیں تنقریب قیامت کے دن کے گلوں میں اس کا توق پہنا کر ڈالا جائے گا ورا سماجات آسمانوں اور زمین کی ذراثت ملکیت اللہ ہی کی ہے واللہ اور جو تم عمل کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے جانی قربانی دینے کے بعد اللہ تعالی نے جہاد کی راہ میں مالی قربانی دینے کی بھی ترغیب دی ہے یہاں پہ کہ کجوسی نہ کرو اللہ نے اپنے فرق سے جو کشت میں دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو اور جو کجوسی کر کر کے سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں یہ ان کے لیے سود مند اور فائدے مند نہیں ہے بلکہ یہ نقصان دینے والی بات ہے جتنی بھی یہ کجوسی کر کے رکھیں گے وہ آخر ان کے گرو کا سونپ بن جائے گی کیا مطلب کہ اور ان کے لیے نقصان اور سسارا ہوگا لہذا کھلے دل سے اللہ کی راہ میں مدعا خرچ کرے اور اللہ تعالی سے عجر و ثواب کا مستحد بچ جائے